بس اللہ صحمتہ اللہ و رحمتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح عمل البشہ ورث بات اور شاید باقی تمام صحیح اور برادان خواران کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر ایک ہے اور اوراد ہمسا کا درخت نمبر اٹھاون ہے ففٹی ایٹ اور اوراد ہمسہ میں سے اور اواس اور ابھی صدم در اوراد ہمسہ میں سے دعت شفو میں ہیں اور دعت شفو کی اس مبارک جملے بتا وب علی زین العابدین و اطرت ہیں مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کے آپ کے علی زین العاب اور آپ کی اطراط کے ساتھ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی مقام زین العابدین تمام عابدین کی زینت ہونے کی مقام کو وصلہ قرار دے رہے اور آپ کے اطراط کو وصلہ قرار دے رہے یعنی حبی علی یعنی اور مام زین العابدین علیہ السّلام امام علی علی سے مولات یعنی امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی امام علی علیہ السلام کی اس ذاتِ مقدس کا واسطہ اور آپ کی یہ دو صفت زین العابدین ہونے کا واسطہ اور آپ کے اطراط کا واسطہ دو چیزوں کا کل تین چیزوں کا عوصلہ قرار دے رہے ہیں آپ کے ذات اقدس کا بھی عوصلہ قرار دے رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ذہن العابدین ہونے کے صفت کا بھی واسطہ دے رہے ہیں اور آپ کے عطرتی طاضہ کا بھی واسطہ دے رہے ہیں تو اس میں سے پرسوں جو ہے آپ لوگوں کو آپ کے ذہن العابدین جو ہے آپ کو یہ لقب کیسے ملا اس سلسلے میں مختصر واقعات آپ لوگوں تک پہنچا دیا تھا ہاں جی چونکہ ہمارے علم اہلوید میں سے ہاں جی آپ کی عبادت بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے آپ اتنی زیادہ عبادت کیا آپ نے طلع سجدہ فرمایا کہ آپ کے گھٹنوں سے جو ہے اضافی گوشت کاٹنا پڑتا تھا پیشانی پہ پی جو ہے ہاں سے اضافی گوشت کاٹنا پڑتا تھا کہ اتنی زیادہ آپ طورانی سجدہ فرمایا کرتے تھے اس لیے آپ کے اس مقام میں اور ضام عبادت کے سجی مرتبے کو آپ کے عبادت گزاروں کے لیے نہ صرف آپ عبادت گزار تھے بلکہ آپ کے عبادت جو ہے آپ دوسرے عبادت کرنے والوں کے لیے باعث سے زیب و زینت بن چکے تھے اس لیے آپ کے اس مقام میں زین الاب ہونے کو وسیلہ قرار دیا دوسرا وہ ہیں اور ممج ناب الدین کے اطراط کا واسطہ کرا دیا تو عطرت جو ہے لغت کی کتابوں میں میں نے اس مطلب کیا تو مختلف لغت کتابوں میں مختلف معنی بیان کیا ہیں عطرت اولاد کنبھا خالص مشق کا ٹکڑا قرار کہا ہے عطرت ان مشہور اولاد کنبے کے معنی میں یہ المنجد نامی مشہور عربی لغت ہے جی اور جو ہے آگے عربی بہت ہی مشہور لغت ہے اور بہت جامع لغت ہے لسان العرب نامی ایک لغات کی کتاب ہے ہاں جی اس میں فرماتے ہیں اس میں کافی اس موضوع پر تحقیق کیا ہے فرماتے ہیں الرجل الراجل اخربا من و دن وغیرہ ہاں جی انسان کے اطراط الرجل کے شانس کے اعتراض سے مراد اس کے قریبی رشتے دار اب وہ قریبی رشتہ دار خواہ اس کے اولاد ہوں یا دوسرے قریبی رشتے دار ہوں یعنی وہ والدین قریب اس کی اولاد سے پھیلے ہوئی قریبی رشتے دار یہ وہ اولاد ہوں یا دوسرے قریبی رشتے دار اوپر باپ دادا وغیرہ بھی اس میں آتا ہے چاچا اس کے اولاد میں آتا ہے مامو خالہ وغیرہ ان سب کو اطراف میں شامل کیا یعنی قریبی رشتے دار اپنے بیٹے سے یاد کران سے وہ جو اس سے پھیلا اس کے اوپر کے نیچے کے سبرشت تھا عطرت رسول اللہ جو ہے اس سے کون مراد ہے اسی کتاب میں فرمایا ہے کہ ماتا رضی اللہ عنہ یہ کتاب کے اندر ابن سعید نامی جو لغوی ہستی ہیں ان کے ان کے نظرے کے مطابق ذکر کیا ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ابو جو آپ سے پھیلے ہیں تاکہ متر پھیلتے رہیں گے اظہری نامی جو ہے لغوی جو بہت مشہور لغوی ہیں ان سے انہوں نے جو ہے ان سے اس حدیث, حدیث مشہور جو ہے فی حدیث زید بن ثابت جو مشہور حدیث ہے وہ نقل کرتے ہیں کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث صالین انی تارک الحق الصالین خلفی کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی و خطاب اللہ و عطرتِ فنحمۂ افطر قاحطہ یریدا علیہ الحص یہ حدیث انہوں نے نقل کیا ہے اس میں عدرت رسول آیا ہے میں شک میں پیار نوین حمتوں درمیان دو گران بہار چیزیں میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا عطرت اور بے یہ دونوں ہرگیز جدا نہیں ہوگا یہاں یعنی کہ حوضوں کو سر پہ میرے پاس پہنچیں گے اسی طرح جو ہے دو یہی حدیث بنناق اور اب سعید و خدری سے بن نقل کیا ہے ہاں جی ان میں جو ہے ان نے حقم القلین لفظ خلفینی ہے اچھا کتاب اللہ و اطرتی اہلویتی اس میں عطرت کے ساتھ ساتھ اہل بیتی کا بھی اضافہ ہے پہلے میں صرف تھا اس میں عطرتی اہلویت تو اس مبارک دونوں مبارک حدیث میں جو ہے فضال الطرا تھا بس اس مبارک حدیث میں عطرت سے مراد اہل بیت قرآ ہے ہاں جی بیمبر کے جو ہے اہلوید آپ کے گھر والے آپ کے جو ہیں ہاں جی آپ کے تعلق آپ کے گھرانے کو مرالیہ اہلوید اتھا مرالیہ عطرت سے رسول سے ابن مراد نے کہا عطرت الرسول جو ہے جب بولا جاتا ہے اقد سکار ہاں جی اقد و, و کی شخص کے قریب ترین نزدیک ترین رشتہ داروں کو عطرت کہا جاتا ہے ہاں ایک فرماتے ہیں یہ قریب ترین خاص ترین محسوس سب سے نزدیک رشتہ داروں کو اطراط کہا جاتا ہے ابن عصری جو لوی انہیں یہ کہا اور ابن اراوی نامی لغین کا اطراۃ تو الطرا تو وہ رجل وضویت ہو و آقاب ہو و انسلوی ہے ہاں فرماتے عطرت رج الخس کہتے ہیں اس کے اولاد ہاں جی ہو اس کے اپنے بیٹے اور اس کے بیٹوں سے پھیلے ہوئے اولاد اور اس سے پھیلے ہوئے جتنے بھی اس کے سلو سے پھیلے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل شاعر سے جتنے بھی اولاد پھیلتا گیا بس جو ہے اسی حر نے کہا عروی نے کہ عطرۃۃ النبی جو ہیں ولد فاطمہ البطول ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ سے پھیلے ہوئے فی اولاد کو عطرت رسول سے تعبیر کیا اور پھر کہتے ہیں مشہور یہ ہے وہی لغات فرماتے ہیں المشہور المعروف ان عطرۃۃ ہو اطراۃ و اہل ویتی ہی ہاں جی پیمبر سلم کے جو ہے پیمبر کے عطرت سے مراد کون لوگ ہیں آپ تو حم اللہ حرمت علم الزکۃۃ و صدقہ تو وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ صدقہ واجب و زکوٰۃ صدقہ حرام ہوا ہے وہ ہم ضلع القربہ اور یہ جی رسول اللہ کی ضبط القربہ لکھ الزین المحم ص الخم الخمس، خمس الخمس، المذکور فی المثکور و ان کے لیے جو ہے کے پانچواں ایسا جو ہے وہ ان کے لیے خمس کا وہ لوح دار ہے ان کو خمس دیا جائے گا جو قرآن پاک میں موجود ہے سر میں کہ و علم الفرما غن تمشین یعنی جو بھی چیز تم تمہیں غنیمات میں ملے تو بے شک اس میں سے اس کا پانچواں ایسا الگ کر کے اس میں سے جو ہے ایک حصہ اللہ کے لیے حف اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیںے آپ کے ذویل قوربہ کا رشتہ داروں کے لیے ہیں یا تمومسکنوں اور مسافر کے لیے یہ ای ای آیت جو ہے فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں جن کو خوش ملتا ہے ان کو عطرت رسول سے تعبیر کیا ہے تو یہ تمام لغت کی بہت ہی مشہور کتاب اب السلان عرب کے اندر ان تمام لغوی جو مختلف معنی انہوں نے ذکر کیا ان کو ساتھ ان سب کو جوڑنے کے سر میں جو نجا حسات ہوتا ہے یہ پس ان تمام لغوی تاخیر کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی علی دین العابدین وطرت میں طرح سے مراد جو ہے آخر کے و اجداد اولاد و قوم خاندان سب مراد ہیں ہاں جی سب مراد جو آپ کے اولاد تھے اولادوں سے پھیلے ہوئے ہیں آپ کے چاچا حضرات ہیں آپ کے بھائی حضرات ہیں آپ کے باپ ہیں ان سے پھیلے ہوئے دادا ان سے پھیلے ہوئے یہ سب جو ہے ان کو ایک امام حسین سے پھیلے ہوئے جو آپ کے بھائی حضرات ہیں امام ملک کے سے پھیلے ہوئے باقی جو آپ کے چاچا حضرات ہیں ہاں جی وہ سب جو ہے امام حسن علیہ السلام کے اولادیں ہیں وہ سب اس مبارک و اطرت کے اندر شامل ہیں ہاں جی سب اس کے اندر شامل ہیں اس لیے جو ہیں جو کہ باقی آئیمہ اور, اور خاص طور پر جو ہیں ہاں جی ہیں آپ کے اولاد جو کہ باقی آئیمہ علیہ السلام ہیں ہاں جی وہ سب اس میں شامل ہیں اور کربلا معلّہ میں شہید ہونے والے ہاں جی تمام جوانہ بنی حشم اور اثارہ سب آپ کے اطراط میں شامل ہے امام کہ سب کس نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا رشتہ دار ہے ہاں جی جو کربلا جو اٹھارہ جوانان بنی حشم شہید ہوئے وہ سب کے سب جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے چونکہ وہ یا امام حسین علیہ السلام کے اولاد ہیں یا امام حسین علیہ السلام خود کے اولاد ہیں یا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے آپ اولاد سے یا کہ کے اولاد سے تو یہ سب کسی نہ کسی ترخے سے آپ کے اولاد میں سے ہیں اور جو ہے اس و ہی کے ذریعے سے باقی امہ علیہ السلام کے جو ہے ان کے شان و مرتبہ میں سے کہ امام جعفر صادق کے جو ہے یعنی ان کے صداقت سے وسلم باخر کی کرامت کا واسطہ دیا اور محمد علیہ السلام کی شجاعت ان مختلف اخلاقی پہلوؤں کا عبادت دیا واسطہ دے دی دیا امام زیندین پہ آیا تو ایک تو آپ کی مقام عبادت کو واسیلہ دے دی دیا اور ساتھ ہی جو آپ کی اطراع کو جو ہے واسطہ کرا دے دی دیا اس اطراع کی واطرت یہ واسطہ کرا دینے کے ذریعے سے یہ مجھے جہاں تک آتا ہے یہ ہے امام زینعدین السلام کے ہمارے روزگار دین جو ہے میں اس و ہی کے ذریعے سے ہمیں حقیقت میں امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی مقام عبادت اور آپ کے اطرت کا واسطہ دے کر ہاں جی ہمیں حقیقت میں کیا چیز یاد دلانا چاہتے ہیں امام زین العابدین السلام کی کربلاۂ معلّہ میں شہید ہونے والے تمام شہدا اور اسارہ اس کربلا کی یاد کو تازہ رہنا محسوس ہے کیونکہ جب بھی آپ جو ہیں ان حسیوں کا و ہی بولیں گے امام امام جیندین کے اعتراض کون ہیں ہاں جی تو یقیناً آپ کے اعتراض سب سے قریب ترین آپ کے زب میں آپ کے باپ آتے ہیں آپ کے بھائی حضرت علی اکبر جیسا عظیم ہے بھائی تو کائنات میں دوسرا مصل علی اصغر جیسا معصوم بھائی ہاں جی اور حضرت شاہ ساد قازم جیسا بھائی اور اور محمد جیسا جو ہے فوفیزات بھائی اور حضرت مسلم کے بیٹے حضرت جعفر طیار اور آپ کے دوسرے جو ہے چاچا حضرت جعفر حضرت عباس اور آپ کے جو ہے دوسرے بھائی وہ سب آپ کے چاچا تھے یہ سب حسیاں جو ہے آپ کے سامنے آتے ہیں ہاں یہ سب آپ کے اطرت میں ہیں اور زینب مختصم حضرت سکن معصمہ اور کربلا کے دیگر تمام اسرا آپ کے اطراط کے اندر آتا ہے امام جاب جن, جن علیہ السلام کے اور یہ سب کربلا کے اندر موجود تھے اور ان میں سے ہاں جی تمام مر جوانہ نے بنا شم شہید ہوئے علا امام حسین سمیت آپ کے تمام قریب ترین آپ کے بھائی اور آپ کے چاچا آپ کے والد بدگوار ہاں جی امام شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور وہ عظیم حسیاں حضرت عباس حلمدار جس پر نے فرمائے کل خیمت میں آپ کو دوسرے تمام شہداء پر آپ کو فخر حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ فخر کریں گے فرمایا تو وہی جی تمام عظیم حسیاں جو ہے یاد کو تازہ کرنا محسوس ہے اس و اعتراتی کی سے یاد کو تازہ رہنا محسوس ہے اور ان ہستیوں کی عظیم قربانی کو بھی باقی رہنا محسوس ہے اور اس عظیم قربانی کو وہ حقیقت میں کربلا کے عظیم قربانی کا اور قربانی دینے والے ہستیوں کا وسلہ دینا محسوس ہے اور انہیں کا وسلہ دے رہے و اطراتی کر اور ان کی شان کو بیان کرنے محسوس ہے کیونکہ اتنا تو امام دینا دین میں ہاں جی مولا امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار آپ کے دکر بھائی حضرت حضرت علی اکبر علی اکبر شہزادہ قاسم اول محمد سبھی آتا ہے ہاں جی حتٰ جو ہے حضرت محسن محمد مسلم کے اولاد جو ہے جو شہید ہوئے دونوں بیٹے کے امان مسلم یہ سب جو ہے کسی نہ کسی طرح سے آپ ہی کے رشتہ داران ہیں اور حضرت شہزادہ قاسم اول محمد ذہن میں آتا ہے جب اطراط امام دین دین کہیں گے یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے قریب ترین رشتہ داروں میں سے اور ساتھ ہی ان عظیم حسیوں کو یاد کو تازہ رہنا اور ان عظیم حسیوں کے قربانیاں بھی ذہن میں آتی ہیں اور انہیں قربانیوں کو زندہ رہنا ہے تاکہ اندانے والی نسلوں کے لیے ہاں جی اور یہ 10 10 گاہ بن جائے کیونکہ ان کی قربانیاں جو ہمیں ان کی قربانیوں کو بھی زندہ رہنا معراتی کیوں کیونکہ ان کی قربانیاں ان کے ذات سے کوئی جدا نہیں چیز چیز نہیں ہے جب آپ اطراۃ امام دین العابدین فنمائیں گے تو یہ عظیم ہستیاں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور جب یہ عظیم ہستیاں ذہن میں آ جائیں گے تو ان کے عظیم قربانیاں بھی ذہن میں آ جائیں گے اور ان کی عظیم قربانیاں جو اسلام شجر اسلام ہاں جی رہا تھا شجر اسلام خوش ہو رہا تھا اسلام ہاں جی اس کی جڑی جو ہے ختم ہو رہے تھے نابود سکھ رہے تھے تو ملا امام دین العابدین اور آ کے جو ہے آ کے سہول سے اور آپ کی اس عظیم عطرت نے اپنی سب کچھ قربان کر کے شاہِ اسلام کو پھر حیات نو بخشا اور یقیناً مصیبت برداشت کرنے میں سب سے زیادہ آپ کو مصیبت برداشت کرنا پڑا آپ کو آپ اظمام جین عظیم سلام عظیم حسی کہ آپ کو اپنی ہاں جی مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے والد عظیم المرتبہ حسی اور آپ کے تمام جونان جو بن حضر ابباد جیسے چاچا چا ان کے بھائی حضرات علیہ, علیہ اکبر علیغن جیسی تمام بھائیوں کی مصبت بھی کربلا گئی اور تمام اصحاب حسینی جو کہ یقیناً امام خود کے بے ہیں ان سب کے قربانی آپ نے اپنی نگاہ اپنے نظروں سے دیکھا ان سب کی مصبت بھی آپ کو برداشت کرنے پڑا اس کے بعد سارا یہ اہل وید حضرت زینب امخلسوم اور سگن معصومات اور باقی تمام متحرات ان معصوم بچوں پر ہاں جی یزیدی قوم کی طرف سے ہاں جی شمیر اور سات جیسے ان لوگوں کی طرف سے جو ظلم اور صدم کے پہاڑ ڈائے جاتے تھے ہر منزل پہ اسے وسارت کے دور میں زمانے میں ہاں جی کوحا و شام کے زندانوں میں ان متحرات اور اولاد علی, علی علیہ السلام زینب امخلسوم پہ جو کچھ مصائب پہنچا آپ کی خوفیوں پہ وہ سب بھی آپ کے نظر سے گزرا اس لیے جو ہے کربلا کی مصبت میں ہاں جی سب سے زیادہ دکھ اور غم پہنچنے والا اور برداشت کرنے والا حسین مولا امام زین الاب الدین علیہ السلام ہے. اس لیے اور, اور یہ سب آپ کے طرف تھے ہاں جی آپ کو اپنی طرت اپنی, اطرق, اپنی عظیم خاندان کی مصبتیں سب سے زیادہ آپ کو یاد پہنچا ہاں جی حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت امکلثوم کہ عظیم صبر استقامت اور مظمیت کے داستان بھی جو ہے ساتھ ساتھ یہاں پر یاد رکھنا معصوص تھے اسی طرح جو اتنا یہ کہہ کر جو حقت میں کربلا کو زندہ رہنا معصور تھے مسود نظر نظر آتا ہے ہاں جی محسود نظر آتا ہے کربلا کو اور کربلا کی عظیم قربانیوں کو اذہ نگر میں اس لیے جو وبیالی زین العاب زین و اطراطی کہہ کر ہمارے بزرگان نے امین کربلا کی یاد کو تازہ رکھنے کا افوا دیا کیونکہ مولا امام زین البزین علیہ السلام ہمیشہ ہاں جی کربلا کو یاد رکھتے تھے جب بھی آپ کے سامنے پانی کا پانی رکھتے تھے آپ کربلا کو یاد کر کے آنسو بھائے بغیر آپ پانی نہیں پیتے تھے آپ کے سامنے اور بہتے تھے میرے کربلا کی میری عطرت کو کئی دن سے پیاسا رکھ کر شہد کیا فرما کر آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھتے تھے تو آپ جو ہے پھر اطراف کو یاد فرماتے تھے اطراف کی قربانی کو یاد فرماتے تھے اور آپ سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا اور حتیٰ آپ کے سامنے جو ہے کسی قصاب سے گزرتے تھے قصاب جو ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے آپ پوچھتے تھے اس کو آپ نے پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے تو بولتے تھے پانی پلائے تو آپ روتے تھے افسوس جو ہے جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے پانی پلاتے ہیں لیکن میرے عطرت کو تین دن پیاسا اور بھوکا رکھ کرنا شہید کیا کیا کربلا میں اسی طرح ہر منزل پہ آپ کربلا کو یاد رکھتے تھے اور کر جو ہے کربلا کی مصیبت میں سب سے زیادہ رونے والا ہاں جی عطرت زین العابدین علیہ السلام نلاع الدین اپنے عظیم خاندان پہ آپ نے سب سے زیادہ آنسو بہایا اس وجہ سے و اطراتی ہی کہہ کر ہمارے بزرگان نے ہمیں اس کے یاد رہنے کا کربلا کو یاد رہنے کے لیے یہ لفظ واطرتی ہی کو کھولیں تو کربلا سامنے آتا ہے کربلا عظیم کے عظیم ہنسیوں کی قربانی سامنے آتا ہے ہاں جی کربلا کے واقعے کو خلاصہ کر لیں تو ویترتی ہی کے لفظ کے اندر خلاصہ ہو جاتا ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں جی ان مبارک رمان کو ہمارے زبان سے جاری کرتے ہوئے ان کے وسیلے کو ان کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے ہاں جن کے عظیم قربانی کو بھی ذہن میں لا کر دل و جان سے جو ہے ان عظیم ہنسیوں کو وسیلہ قرار دے کر وسیلہ قرار دینے کے اللہ ہمیں توفیع دے دے اور اسی طرح ہماری اللہ ہماری عبادتوں کو ان عظیم ہنسیوں کے وسیلے سے قبول فرمائے آمین عرب اللہ